اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد نسیبا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن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 قل أطيع الله بالرسول فإن تبلوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريجة بعدها من بعد والله سميع عليم صدق الله العظيم آج کے درس کا آغاز ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ عالع عمران کی آیت نمبر اکتیس سے کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتے قل فرما دیجئے اے میرے حبیب آپ انسانوں کو بتا دیجئے ان کنتم تم تو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فت تم میری اتباع کرو یوہ اللہ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا بغفر لکم ظنو بکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا والله اللہ غفور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا ولّہ یا محمد انبو ربنا اللہ کی قسم اے محمد ہم اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ نے اس پر یہ آیتقری نازل فرمائی ان کن تم تو اللہ ستبونی بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام سے جو محبت رکھتے ہیں اور ان کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو اللہ نے اس پر فرمایا اُل ان کن تم تو ہبو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہود کہتے تھے نہنو ابنا اللہ بہبا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اچھا ال ان کن تم تو ہبون یہ مختلف شان نزول اور اقوال مفسرین نے نقل کیے ہیں بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر وہ قوم ہر وہ مذہب والے ہر وہ فرد جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اللہ سے پیار ہے تو اس کے لیے اللہ کہتے ہے ان کن تم تو ہبون اللہ فتب اے وہ لوگو جو تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تمہارے اس دعوے کو اس وقت سچا تسلیم کیا جائے گا جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے جو کوئی دعوی تو کرے اللہ کی محبت کا مگر حضور کی اتباع نہ کرے تو اس کے دعوے کو سچا تسلیم نہیں کیا جائے گا اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا وہ تو حاصل ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آپ کی اتباع کے بغیر میرے بھائیوں اور میری بہنوں نہ اللہ راضی ہو سکتے ہیں اور نہ اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو حرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی جنت اللہ من ابا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے انکار کرنے والوں کے رسول اللہ ابا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول انکار کرنے والے کون ہیں آپ نے فرمایا من عطا دخل الجنا ممن عفانی فقد ابا جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں تو وہ انکار کرنے والا ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے اور دور سے ان کو پہچان لیا جائے گا یہ ہیں وہ لوگ جو سنت اور جماعت پر عمل کرنے والے اور حضور کی اقتدا اور اتباع کرنے والے اسی طریقے سے ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو بدعت پر چلنے والے اور زلالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے غم کی تاریخی ان پر چھائی ہوگی چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ چوتھے پارے میں اللہ نے جو ذکر فرمایا روشن چہرے والوں کا اور غمگین چہروں والوں کا تو اس میں یہی دو گرو مراد ہیں اللہ بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں, ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا اکفر تم بعد ایمانی ارے تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا کافروں والے طریقے اختیار کیے فضوک العذاب کن تم تک فرون تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو تو یہ گروہ تو اہل بدعت کا ہے اہل زلالت کا ہے اہل جہالت کا ہے اہل معاشیت کا ہے اور دوسرا گروہ عزت وجوہ ففی رحمت اللہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم خالدون وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے یہ کون سا گروہ ہے سنت اور جماعت کے ساتھ چمٹا رہنے والا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا صحابہ اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بے حد اہتمام کرتے تھے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی پانچ خصوصیات تھیں نہ صرف صحابہ کی بلکہ قیامت تک آنے والے سچے اور مخلص مسلمانوں کی یہ پانچ خصوصیات ہیں پانچ نشانیاں ہیں ان کی پہلی خصوصیت اور علامت ان کی لزوم الجما وہ جماعت کے ساتھ رہتے ہیں انفرادی زندگی نہیں گزارتے اکیلے نہیں رہتے ساری جماعت سے ہٹ کر ایک غلط قسم کی رائے کو اپنا مذہب نہیں بنا لیتے دوسری خصوصیت اور صفت و اتباع و وہ سنت کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں قدم قدم پر اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیشے نظر رکھتے ہیں تیسری خصوصیت و عمارت المساجد وہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں مساجد کو آباد کرتے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی مساجد کو آباد کرتے ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی ایمانی اعتبار سے بھی مساجد کو آباد کرتے ہیں اور چوتھی خصوصیت مطلاوت القرآن وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں ایک سچا مسلمان قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کی قرآن کریم کے مختلف حقوق میں سے ایک حق قرآن کی تلاوت بھی ہے اور پانچویں خصوصیت صحابہ کی اور ایمان والوں کی بل فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا وقت اپنا مال اور اپنی جان کو لگا دینا یہ پانچ خصوصیات ہیں صحابہ اکرام کی اور ان کی اتباع کرنے والوں کی اور سچے مومنوں اور مخلص مسلمانوں کی جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ اکرام زندگی کے ہر شعبے میں سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کیا کرتے تھے بعض اوقات تو حضور علیہ اللہۃسلام کی ایسی سنتوں کی اتباع بھی کرتے تھے جن سنتوں کو سننے عادیہ کہا جاتا ہے سننے اتفاقیہ کہا جاتا ہے اتفاقیہ اور عادیہ سنن وہ ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا اتفاقی طور پر ایک بات حضور علی صلاۃ السلام سے ظاہر ہوئی تو ہمیں اس کی اتباع کا حکم تو نہیں مگر صحابہ ان کے افیات کا بھی اتباع کرتے تھے مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں سیدنا علی کرم اللہ جہاں سواری پر سوار ہونا چاہتے تھے سواری ان کے پاس لائی گئی رکاب میں پاؤں رکھا تو پڑا بسم اللہ اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے تو فرمایا کہ سبحان اللہ الحمد اور پھر دعا پڑی الحمد للہ سخر لنا حاضہ وما کنّا لہو مقرنین سبحان اللذی سخر لنا حاضہ وما کُنّا لہو مکرنین و انا اللہ ربنا المن اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر ایک اور دعا پڑی انی ظلمت نفسی لی انہو لا اللہ انتا پاک کا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا میرے گناہوں کو معاف فرما دے اس لیے کہ تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کوئی معاف نہیں کر سکتا یہ دعا پڑی اور پھر مسکرائے دیکھنے والوں نے پوچھا حضرت آپ مسکرائے کیوں فرمایا کہ میں نے وہی کچھ کیا جو کچھ کرتے ہوئے میں نے اپنے آقا کا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپ بھی یوں ہی سواری پر بیٹھے اور وہی کلمات پڑھے وہی دعا پڑی جو میں نے پڑھی اور پھر حضور بھی مسکرائے تھے جیسے جیسے میں مسکرایا تو میں نے بھی حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے تو بندے کے اس کہنے پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا www.daskoran.com اب یہ حکم تو نہیں ہے کہ تم سواری پر بیٹھو تو اسی طریقے سے مسکراؤ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے یہ ایک ایسی سنت تھی جس کو کہا گیا سنت اتفاقیہ سنت عادیہ لیکن صحابہ اکرام نے اس کی بھی اتباع کر لی اس کو بھی اپنا لیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بات کرتے تو مسکراتے ان کی اہلیہ نے کہا آپ اتنا مسکراتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگ جائیں تو انہوں نے فرمایا کہ سمجھتے رہیں میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے اور میں بھی آپ کی اتباع میں مسکراتا ہوں تو بہت زیادہ اہتمام کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس لیے کہ حضور کی اتباع کے بغیر نہ اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے نہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے بعض لوگ بلی اسے سمجھتے ہیں جس کے ہاتھوں مختلف قسم کی کرامتیں اور خار کے عادت خلاف عادت شوب دے اور واقعات ظاہر ہوں حالانکہ حقیقی ولی وہ نہیں ہے جس کے ہاتھوں سے شوب دے اور خلاف عادت واقعات ظاہر ہوں حقیقی ولی تو وہ ہے جو آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اسی لیے پرانے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو اس کے پاس بڑی کرامتیں ہیں اس کے ہاتھوں بڑے عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ فضا میں اڑ سکتا ہے وہ پانی پر چل سکتا ہے تو اس کے ہوا میں اڑنے کو دیکھ کر اور پانی پر چلنے کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کے حکموں کی اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کی وہ کتنی پابندی کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی کرتا ہے ولایت کے لیے نہ ترک دنیا کی ضرورت ہے اور ولایت کے لیے نہ مرغن غذاؤں کو اچھے لباس کو اور گھر کی رہائش کو اور جنگلوں میں بسیروں بسیروں کو اور چلہ کشی کو دخل ہے ان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ولایت کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے سچا ولی وہی ہوگا جو حضور علی سلاط والسلام کی اتباع کرنے والا ہوگا بعض علماء کہتے ہیں اتباع سنت کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہے ظاہری اعمال کے اندر اتباع کہ ہم نماز پڑھیں تو حضور علی صلاح السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھیں تو حضور کی سنت کے مطابق معاشرتی زندگی گزاریں تو حضور کی سنت کے مطابق معاملات اور اخلاق میں اتباع کریں حضور علیہ السلاۃ السلام کی جب ان چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی تو دل کے اندر نور پیدا ہوگا ایمان کا نور اور اگر ان چیزوں میں حضور علیہ السلاۃ السلام کی اتباع نہیں کی جائے گی تو سینا نور سے خالی رہے گا تو ایک تو ہے ظاہری اعمال میں اتباع اور ایک ہے باطنی اتباع اور باطنی اتباع کیا ہوتی ہے کہ اپنا دل اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے رکھا جائے دل کبھی غافل نہ ہو جائے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب زندگی کے ہر معاملے میں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو باطنی اتباع بھی خود بخود نصیب ہو جائے گی دل حضور کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا جب قدم قدم پر دیکھے گا حضور کیا کرتے تھے پانی پینے سے پہلے سوچے گا حضور کیسے پیتے تھے کھانا کھانے سے پہلے سوچے گا حضور کیسے کھیتے تھے اور سوتے وقت سوچے گا حضور کیسے لیٹتے تھے اور اٹھتے وقت سوچے گا حضور کیا دعا پڑھتے تھے اور کنگی کرتے وقت سوچے گا حضور کیسے بالوں کو سنوارا کرتے تھے اور وضو کرتے ہوئے دیکھے گا اور سوچے گا حضور وضو کیسے فرماتے تھے اور نماز پڑھتے وقت سوچے گا حضور کیسے قیام فرماتے تھے کیسے قعود فرماتے تھے کیسے رکوع اور کیسے سجود فرماتے تھے اور بازار میں چلتے پھرتے سوچے گا حضور کیسے چلتے تھے اور خرید و فروخت کرتے ہوئے سوچے گا حضور کا خرید و فروخت کا طریقہ کیا تھا تو ہر قدم پر اور ہر معاملے میں سنت کی ظاہری اتباع ہے باطنی اپنی اتباعی نصیب ہو جائے گی دل جڑ جائے گا جڑا رہے گا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت اور سنت کی اتباع یہ محبت کے سچا ہونے کی علامت ہے جب شریعت اور سنت کی اتباع ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ اس شخص کو واقعی سچی محبت ہے اور جو محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اتباع نہ کرے تو ہم جان لیں گے کہ اس کا محبت کا دعویٰ غلط ہے جھوٹا ہے تے براک فرماتے ہیں تاثل ہاضا عمری فلقیہ بدی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اللہ کی قسم یہ تو بات بڑی عجیب سی ہے لو کا نبو کا صادق اللہ اط انل محب المن یو متی او اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اتباع بھی کرتے اس لیے کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اتباع کیا کرتا ہے تم کیسے محب ہو کیسے عاشق ہو کہ اتباع نہیں کرتے ہو جب کہ سچا محب اپنے محبوب کی اتباع کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے حضرت سہل بن عبد اللہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں آگ علامت حب اللہ حب القرآن علامت حب اللہ حب القرآن اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہوگی وہ علامت حب القرآن حب النبی اور قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ علامت حب النبی حب السن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت ہوگی وہ علامت حب سنت حب الآخرہ اور سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آخرت سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت کی علامت قرآن کی محبت اور قرآن کی محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت وہ سنت کی محبت ہے جسے حضور علیہ اللہ اسلام سے محبت ہوگی وہ یقیناً حضور علیہ صلاۃ اسلام کی سنتوں سے بھی محبت کرنے والا ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کا سچا محب ہو لیکن حضور کی سنتوں سے محبت نہ ہو حضور کی سیرت سے محبت نہ ہو حضور کی صورت سے محبت نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو میرے بھائیوں میری بہنوں ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اگر ہمارے دلوں کے اندر سنت کی محبت ہے اور ہماری زندگیوں میں سنت کی اتباع ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمد ہمیں حضور علی صلاح السلام کی محبت بھی حاصل ہے لیکن اگر ہمارے دل میں سنت کی محبت نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ اس کے برعکس سنتوں سے نفرت ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا کیسے کہا جائے آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو حضور علی صلی اللہ علیہ اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے حضور کی سنتوں سے نفرت کرنے والے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو اس کا نشانہ بنانے والے کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی ٹوپی اور پگڑی کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی مسوات کا مذاق اڑا رہا ہے یہ مذاق اڑانا دلیل ہے اس بات کی کہ سینہ حضور کی محبت سے خالی ہے ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کی محبت تو ہو لیکن حضور کی سنتوں کی محبت نہ ہو بلکہ اس کی بجائے حضور کی سنتوں سے معذ اللہ نفرت پائی جاتی ہو تو فرمایا کہ قل ان کن تم تو ہبون اونی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو یوہ اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل بازار میں کئی ایسی کتابیں آ چکی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں سننے شرعیہ کے بارے میں بھی اور سننے عادیہ کے بارے میں بھی اتفاقیہ کے بارے میں بھی ایسی بحثیں ہو چکی سنت اور جدید سائنس جیسے موضوعات پر کتابیں آج کل مارکیٹ میں عام دستیاب ہیں جن میں بتایا جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ واقعی حضور علیہ اللاط واللام کی سنتوں کی اتباع میں صحت کے اعتبار سے میڈیکل کے اعتبار سے کئی فائدے ہیں مثال کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسواک میں بہت سارے فائدے ہیں نہ صرف یہ کہ دانت صاف ہوتے ہیں میدے کا نظام بھی درست ہوتا ہے حافظہ اور نظر قبی ہو جاتے ہیں بلغم ختم ہو جاتی ہے نظریں وغیرہ بیماریوں سے شفا ہوتی ہے کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دو لیے جائیں تو جراثیم سے حفاظت ہو جاتی ہے اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لی جائیں تو انگلیوں سے ایسی ہاضم رطوبت نکلتی ہے جو کھانا ہضم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے تین سانس میں پانی پینا ضروری ہے اگر ایسا نہ کی رہے تو نظام تنفس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے حضور علی اللہۃسلام کھجور پسند فرماتے تھے آج کہا جا رہا ہے کہ کھجور زود ہضم بھی ہوتی ہے اور قوت کا خزانہ ہے تو اس طرح آج کئی سنتے ہیں جن کے بارے میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ان میں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں یہاں تک کہ لوگوں نے وضو کے ایک ایک عمل کے بارے میں بتایا کہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں کلی کرنے میں فائدے ہاتھ دھونے میں فائدے